شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اقتربت وانشق القمر قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شک ہو گیا وَإن اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے باء ما مزدجر اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے ایک میں تو بالغ بما تنذر اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء انكم تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا من كأنهم جراد منتشر تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں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 اور انہیں ڈانٹا بھی فدعا انی مغلوب تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الحا میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلا لے ففتحنا ابواب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 اور ہم نے نوہ کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا جزاء لمن کفر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے وَلَقَدْ اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كان ونذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قذبت عاد فكيف كان عذابی و نذر آج نے بھی تقزیر کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا نقسی ہم نے ان پر سخت منہوس دن میں آندھی چلائی كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں فكيف كان عذابی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا وَلَقَدْ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كذبت سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا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 کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پکئی پکین سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا کہ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 عليهم آل ہم بسحر تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوٹ کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا نعمتاً من عندنا نمت من شکر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 اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے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 الزبر اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے ام نحن جميع منتصر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے ان بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہے ہندو کو اس روز منہ کے بل میں زخم گھسیٹے جائیں گے اب آپ کا مزہ چکھو كل شيء ان خوب ہم نے ہر چیز اندازۂ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے وما امرنا الا کلم بل بالبصر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 اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے وَكُلُّ وَكَبِير یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے ان المتقين جنات جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں